والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله صحابه أولي الصدق والصفاء والغفاء أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلبوا تسليمه اسلام دو السلام علیہ سید یا رسول اللہ والا عال کا صحاب قیا سیدی یا حبیب اللہ دو السلام علیہ سید آ خاتم جین والا عال کا وحاب قیا سید یا شفیع اللہ محضر سامعین السلام علیکم اج دی یہ روحانی محفل سلسلہ شان اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جامع مسجد برکات مدینہ ٹاؤن شپ کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ بندہ ناجز چار پانچ دن تو بخار اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود اپنے وعدے کو پورے کرنے واسطے حاضر خدمت ہوا ہے. ہے رب العالمین مولا اپنے ولیاں پاک گناہ اسان و معافی ہتا فرماوے اور اپنی بے پناہ رحمت کی پناہ اتا عزیزان نگرمی شان اولیاء لیا دا کا جلسہ اسے ہی مناسبت میں جناب دے سامنے چند اللہ کرالا بندہ دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنیا تو محفوظ فرما کے اپنے پاگ محبوب دی سچی تابے عطا فرمائے دوستان گرامی ولایت اللہ تبارک و تعالی قرب خاص ہے جڑا انسان ایمان اور تقوے حاصل دا. اولیاء کرام اللہ تعالیٰ دا وہ قرب خاص جنہوں اساں اللہ تعالیٰ دی رضا نار تعبیر کرنے اللہ تعالیٰ دی مارفت, نار تعبیر, کرنے اللہ تعالی دی مارفت نار تعبیر کرنے اللہ دا ولی ایسے مقام تے پہنچتا اللہ دا قرب حاصل ہے یعنی کی مطلب اللہ تعالیٰ دا پہچانتا ہے اور رب اس تے راضی ہوں موٹی جی گل اللہ دے قریب ہو مقصد یہ مومن ولی دے قلب دے اندر اتنا ایک یقین ہے اتنا ایک یقین ہے اپنے رب سونے دے بارے ساری کا شک شبے چھ والی ہو ولی دے قلب دے اندر رب سونے دے وجود دے بارے ذرہ برابر بھی شک جہا ہے نا شبا اور لہک پیدا نہیں ہوئی یقین انتہا پہنچتا ہے اس مارفت جاندہ ہے اس بعد اللہ تبارک و تالا اپنے بندے تک راضی ہوں اور انسان دا آلہ مقام رضا حق اللہ سونے دا راضی ہونا ہی ایسا کمال ہے کہ جس دے کے انسان اللہ جلا شان ہو دے پورب اس مقام تے فائد ہوں کہ سمجھوے اپنی منزل مقصود حاصل کر دیا انسان دی منزل مقصود اللہ راضی کرنا انسان دی منزل کی ہے اللہ راضی کرنا اور رب سونے راضی کرنے واسطے اخلاص کی ضرورت ہے کہ ہر عمل خالص مولا تعالا واسطے کیتا جائے ملاوٹ ذرہ برابر بھی رب سونا اس عمل تاضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالی دا جہا ولی دا ہے اپنے ایمان اور تقوی تکوے ایمان اور پرہیزگاری وہ او مولا سونے دا کا خاص حاصل کرتا ہے جس نال اس دے دل دے اندر اللہ تعالی دے بارے ایک خاص یقین جڑا نال حاصل ہوتا ہے انہوں وہ مل جاتا یا یعنی میں مثال دینا ایک کسی خبر دیتی جی ہے دسیا جا کہ مدینا شریف ہے ایک بندہ کسی دسے مدی ہے دس بندے دس کیفیت اور سو بندے دس کیفیت ہو رہے لکھ بندہ دسے کیفیت ہو جیویں خبر یقینی ہوں جاوے گی او دل دا یقین بھی نال نال اس تو اگے بھی ایک درجہ ہے کیونکہ یقین خبر یقینی نال بھی حاصل ہوتا یقینی خبر نال بھی یقین حاصل ہوتا لیکن اکھان دے نال بھی نال بھی یقین حاصل ہوتا ایک بندہ مدینہ شریف خود اک ویگ کے آیا ہے تو دے قلب سے یقین دی پہچان دی کیفیت اس پتلے درجے کی ہوگی خبریں دلا لاکھ بندہ جہا جی میں دی خبر دے مدینہ شریف ہے اے درجہ یقین دا گاٹ ہوے گا گل سمجھنا اکھا اکانے دا یقین جڑا ہے او وہ وسطی تائی حدیث پاک تو ہوتی ہے نبی پاک نے فرمایا لیسل خبر وہ کل محاجنا فرمایا خبر جی وہ اکان وی برابر نہیں ہوتی اور اس حدیث دا جڑا سبب ہے ورود سرکار نے فرمایا حضرت موسا کلی ملا سلام حضرت موسا کلی ملا سلام اللہ نے فرمایا یہ کیے تیرے سجے ہاتھ عرض کی یا مولا اے ڈنڈا ہے فرمایا نو سٹ یہ سپ بن جائے گا بڑا بڑا جدو رب نے گل کی موسا علیہ السلام ڈر کے پچھان نہیں ہوئے کہ میرے ہاتھ ساپے تے جدو آپ نے سٹیا تو بن گیا سب فورن آپ پہ ہٹے اللہ نے فرما لا تخف ڈرو نہیں ہوں خبر تے رب دتی سی کہ ساپے اے جڑا ڈنڈا چکی پھرتے جی یہ سٹو یہ ساپے ایک گل کملی والے کر کے ہزور نے فرمایا لحسل خبر خبروں کل موجنا خبر ہو رہے پر اکھان ویخنا اور مثال دینا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام رب الال امی بارگاہ ارد کرتے ہیں مولا مینو بخا دے سی تم مرد زندہ کنا ربحیل موتا یار جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بار رب العالمین چرد کر د ربر فتح موتا اے اللہ منو تم کے میں زندہ کرنا ہے اللہ نے فرمایا او اے میرے خلیل کی گل ہے یقین نہیں رکھنا یا اللہ ضرور رکھنا والا کلے یا تم قلبی اللہ یقین تے ضرور ہے مگر میں جانا ہوا میرا دل سکونے چاہ جا جاوے کیونکہ حضرت ابراہیم دا دل تڑک سی سی پیاؤ سلے بے چاہن تے بے قرار ہو رہا سی کہ ویکھاں دے سی میں او قیفیت او شکل ویکھاں او واقعہ ویکھاں رب سونا کے مردیانو زندہ فرماؤں ہے اللہ سونے نے فرمایا فَخُذَرْبَعْتَ مِنَتْتْوَهِرَ میرے ابراہیم چار پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چار پرندے پھڑ لے مختلف قسم کے چار نو پھڑ کے جناب ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہویا ہے میرے ابراہیم خلیل ہوں نو نا کر دے سبا کر کے دے بوٹیاں کر لے بوٹیاں کر کے جناب تواں نو آپس دندر رلا دے دا گوشت ابراہیم علیہ السلام نے خلط ملت کر دس ملا دتا دے اللہ نے فرمایا تو چک کے چارے پہاڑا دے پہاڑا رکھ دے وکھرے وکھریاں بوٹیاں کر کے جناب پہاڑا رکھ دے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا اللہ سونے نے فرمایا ہے میرے ابراہیم परिंदने वाल बुला आवाज, आवाज सारे आप जित्ते जित्ते दी सारे भजदे आए बोटिया भी अपने आप जुड़द गई इस पहाड़ वालिया उधर जा परर वालिया इधर जा पिथे जिथे उस परिंद आए पर भी تھوڑی جی کوئی چیز پی سر بس سونے نے فاٹوں کے جوڑ کے چارے پرندے جناب ابراہیم خلیل کے پیروں رکھ دیتے گلج آ جائے ہوں حالانکہ نبی دمان ایمانے نبی دان تقین مگر پھر بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربان جاو ویختے دینے پہ یا مولا میں بیکھاں دے سہی تو کے میں زندہ کرنا ہے قیفیت کے میں دی ہوئے گی واقعہ کے میں بندہ ہے جدوں تو زندہ کرنا ہے اس شہدی بے قراری لگی سیدھرہ توجہ رکھنا معلوم ہویا۔ مومنہ نو یقین دا رب دے ہون دا آخر اب یقین رکھنے ہاں ہی رب سونا ایک واہدہ الا شری کمولا بنا والا ہے مگر اللہ دے بندیا رب دے, ولی دے تیرے میرے یقین دن فرق ہوں دا اللہ دا ولی مطمئن دا, او دا دل تھرکتا نہیں او دا دل جناب والا ڈولد نہیں کسے جگہ دے وہ وقت جناب اثر جو خبر خبر پڑھنے خبر اللہ ولی جناب ہاں جی تو دین والوں تو خدا دک ہو گیا مگر اللہ دا جڑا بلی ہوں اپنے دل والی اک دب سونے دک ہو جمانے ویختا پیا ہوں اے ایمان تے یقین جہلی اس یقین تو بعد اللہ دے ولی نو اس جائیے سونے دے پہاڑ وی سدقے کردے مر جائیے انج دا الہ اس طرح رب نال اپنے نال یقین تو اتقاد رکھ دے او ایک پائی برابر وی رب دستے خرچ کر دے تو شاید ہوئے گی سونے دے پہاڑ نے فرمایا, فرمایا میرے جڑے نے اے, اگر اے صحابہ میرے یار نے فرمایا اگر اے جنا مٹ جمع میں اللہ دے رستے دے در خرچ کرنے سونے کے پہاڑ وہ پہاڑ دے برابر سونا رب دے رستے وجہ کی پاک نبی دے صحابی جو نے وہ کٹ پہ لگتے ہیں مگر کیڑی شہر پہاڑوں وڈا پی کرتی ہے ایمان سے یقین پیا کرتا ہے جہاں سدھی کے اکبر دے دل در رب نے رکھاسی توجہ فرما ایمان اور تقوی تو بعد دولت حاصل ہوتی جے ایمان عقید اہل سنت و جماعت آخیا ایمان کی آکھیا جاتا ہے اسلام ایمان آکھیا جا ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سرکار خدا تو لے کے آئے نے اوے مننا نیو سنی بزرگ منگتے رہے جیویں اولیائے منتے رہے اس طرح انہوں مننا اے ایمان ہے اور پرہ تقوی کیا ہے کملی والے سرکار نے شریت متا جو کم آخ نے وہ کرنا جتوں روکیا وہ روک جان یہ آدھے تے پرہیزگاری کی آخر نے ایمان اور تکوا ایمان اور پرہیزگاری جڑی قربان جاوا یہاں تو بعد ایک تیجی شہ وگو لسی ل ایمان تو بعد تقوی تو بعد اللہ ہے فرما ہلو وسیلا رب سونے والوں والی وسیلا تلاش کرو حضرت شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی سے دہلویر رحمت اللہ سرکار آپ نے اس وسیلے کے متعلق فرمایا ہے، فرمایا ہے وسیلہ ایمان نہیں کیونکہ ایمان تے پہلو ہی اللہ نے ذکر کر دیتا ہے یہ تقوی نہیں کیونکہ تقوی بھی اللہ نے پہلو ہی ذکر کر دیتا ہے یہ کی دراد فرمایا اس وسیلے تو مراد مرشے کام لے اللہ دا ولی کام لے جی تلاش حضرت بابا فرید جیسے بھی رکھ دے ہیں ولی بے جمدیا ولی ہوے مگر مرشد کا لڑ ضروری ہی فڑنا پہ اللہ سونے وال چلن واسطے سلوک دا منازل طے کرنے واسطے رب دلی دا کا دا لڑ فڑنا پہا گل سمجھنا حضرت خاجا بہاول حق زکریہ ملتانی حضور بابا فرید سرکار رضی اللہ تعالی نزور خواجہ الدین کبرا رضی اللہ تعالی تین بزرگ کٹھے ہو کے شیخ شاق شہبین سوروردی دے دل گئے مرید ہونے آستان تے پہنچے کھانا پیش ہویا نے سنت دے مطابق ہاتھ دونے سن بابا فرید سرکار ہاتھ دو واستے اٹھے بڑھڑی مائی ایک رہن دی سی وہ آئی ہاتھ داستے انہیں بابے جی سرکار دے ہاتھوں سے پانی پایا تے بابا جی اور نا. اون دے بیکھی جا. ایک لوٹا پانی دا مک گیا دجا لوٹا بھی مک گیا آپ فارغ ہوئے ہاتھ دو کے بیلیاں پوچھیا بہاوا لک زکری ملتانی سرکار ہو رہا فرمایا بےلی وہ بابا جی افریدی لمے ہاتھ دون خیر فرمایا یار میں اس بیا جدو ہے نا تو مینو اس لکھیا نظر آیا جہانوی تے میں آکھیا یار ایڈے وڈے ولی شیخ شاپ سور وردی سرکار دے آستان دی خادمہ ہوئے تے جائے جنم تے گل بڑی بھڑی ہے فرمایا میں پھر پتا کی کیا فرمایا ادھر میں ہاتھ تو دھو رہا وا ادھر یہ جہنمی ہون نو جنتی بنا رہا وا اس واسطے فرمایا دو لوٹے پانی دے لگ گئے ہوں اندازہ لگاؤ مقام تے اتنا تلاندے اس ویلے دا مگر مرشد نو پھر بھی لبتے پھرتے کمال ہے بھائی ایڈی اچی شان والا بندہ ہو کے کہ لکھے لے پیا ہے پیا ل لکھا پاتفترتی بیٹھا یمف اللہ جا رب لکھ چاہے مٹا ہے وہ اس دفتر دے, ہوتے دے قبضہ کی بیٹھا مگر مرشد مڑ بھی لبا پھر پیر دی تلاش مڑ بھی ہے ابھی تے شیخ شہاب الدین سور وردی نے فردو مہنو مرید کر لیا تے بابے فرید نو آکھیا تو آٹھا حصہ چشتی آج لکھیا تو جا اجمیر شریف تیرا فقیر انتظار کر دینے او تھے جا تے اپنا حصہ لیلہ ذرا گال سمجھنا یہ میں بابے فرید دنوں دی گال کر کے تے ادھروں قرآن دی گال کی تھی اللہ فرماؤں دا وابتغو علیہ الوسیلہ ایمان تو بعد تقوی تو بعد وسیلہ وسیلا ڈونڈیا جی ہن وسیلے تو بعد توجہ رکھنا ایمان بھی تقوی بھی مرشد کامل بھی تین چیز آ گئی مگر کیا ہوں آرام پی جانا اللہ فرماؤں نہیں وجہ یہ تیر سبھی ہوں محنت کرجہدا کریا جی زور لایا جے کوشش کرنے آپ سالنا پینا مجاہدہ کرے محنت پوری کرے جی مرشد آ کے پیچھے چلے آ جے مت نی تبر کھان واسطے واسے جاؤ کہ مرشد صاحب ہوں روٹی چڈن گے تو میں تبر کھا کے جنتی بن گا میں تبرک کھا کے سیدھا جناب اللہ دا بلی بن گا رب دا پیارا بن جاگا اللہ محنت کر کے ان شری چلے جے مرشد دی دیر نگرانی چلے جی اللہ فرما تو ہوں کی نتیجہ دیا گا لال ہوں تسان دونوں جہانوں میں کامیابی تے فلاح ترقی پا جاؤ گے سبحان اللہ گل گور سمجھنا یہاں ساریا چیزوں تو بعد ہوں فلاح دار دون جہان کی فلاح کامیابی کس طرح ایس جہان بھی سکون اتمینا قلب تے اگلے جہان بھی دل دا قرار ایس جہان دل چین ولی ایسا ہوتا میرے شیخ مکرم دے نے ولی جنہ خوشی ہوں دل کی نا فرمایا وہ اپنی خوشی وانڈ دے ساری دنیا تے دنیا خوشی سام بھی نہ سکے خوشی سارے مر تے فرمایا جنہ ولی دے دل غم گم ہے نا وہ غم ساری دنیا نو دے تے ساری دنیا گم ہی مر جائے ولی دل کا غم ہی بخر ہوتا ہے تو ولی کے دل دی خوشی بھی تمینان ہی بخر ہوتا ہے وہ جس نو رب جر جر دل اپنے ویختا پیا کہ رب میرے نار. رب سارا بنا میرے حالے نال بھی کسے شاید کا پھر دکھ رہنا انو. کی پریشانی وہ دل چنی ہے ترا نال اس مسئلے سمجھنا वली और यह वेख लेना, यह दुनिया सारी अपने दिलून देने सारा दिन बेसकूनी रही कंडक्टर चवी चौवी घंटे ड्यूटी करता वैगन टोते टाउनशिप टाउनशिप ग्रीन टाउन ग्रीन टाउन चौवी घंटे ड्यूटी करता वैगन टोते टाउनशिप टाउनशिप ग्रीन टाउन ग्रीन टाउन बागड़िया बागड़िया लाइफिर होंगे कि नहीं وہ لیا کیوں کرنا پھرنا ہے؟ یار آر کو چار پیسے آ جان تو سکون زندگی گزاری کوئی چوبی گنٹے فیکٹری کے چکر پیا ہے وہ کیوں بے لیا آ یار چار پیسے جڑ جان سکون زندگی گزارا گے وہ میں آخیا تا بےڑا ترج ہے وہ چوبی گھنٹے میں بے سکونے رہ سکون قتل ہوو گے بے وقوف گلوں میں سکون نہیں جی لبتا اطمینان اور چین جب تو یہ گلوں میں نہیں کہ دنیا دے پیچھے اپنے آپ بے سکون رکھ کے مڑ سکون لبنا ساری زندگی کے بے سکونی چ لب گئی سکون کدو لوے گا چین قرار کدو لوے گا سکون تے چین کدو ملتا ہے جدو ایس دنیا کا خیال چڈ کے اپنے مولا کا خیال پ دادی قسم کر کے آنا ایس دنیا نو ایس دنیا اور تاجر بھی رہو میں نہیں آتا تجارت نہ کر تجارت میں آج ہی نہیں بیان کیتا تجارت میرے امام آزم ابو حنیفہ نے کی بڑے وڈے کاروبار کرتے سن آپ سرکار کپڑے دا مگر ایسا دل رب نو دتا سی نا ساٹا آنا غم آنا نہ منافع خوشی آنی جے نہیں آیا تو اللہ جے آ گیا ہے اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہے تو رب کے دے رستے دے بھی لٹا دینا ہے میں آج ہی پڑھ رہا سا ہن میرے سامنے کتاب پہ ہی. حدیث پا کے جاؤں نبی باغ سرکار نے فرمایا ایک بندہ سفر پیا کرتا ہے بدل دے پچھوں آواز آئی جا بج کے جا فلانے دے باغ پانی لاؤ دا سفر جا رہا ہے بدل چواز آئی حدیث پا کے بج کے جا فلانی تھان سے ایک باغ ہے ان کے پانی لا وہ باغ سکتا ہے وہ نشیا اس جگہ سے گیا باغ کا مالک اگے کھڑا ہے وہ آدھا یار یہ دس وہ تھی کام کہڑا کرنا اس باغ کی بنیا کی کتا یار ای گل میں سفر راہ جانا پیا بدل چواز آج پہ پانی لا فلانے دے باغ میں ہو گیا ابھی تو ہی اللہ سونے دا کوئی خاص بندہ تین اپنے باغ دا ایڈا خیال نہیں رب نکھا جا پاگ سکتا ہی پیا ناسے تو تے پانی لا نو گل ذرا گور نال سمجھنا وہ آدھا یار اور. تے گل کونی میری ایڈی اے جدو باغ دا پل لینا وا تر حصوں چنڈنا وا ایک ہسہ اپنے گھر دے خرچ واسطے دجا حصہ رب سونے دراہ لٹا دے تیجا حصہ اسے باغ تے تا دے تین دا حق باغ دا حق بھی پورا کرنا رب دا حق بھی بچوں پورا کرنا اپنے گھر حق بھی پورا کرنا اسے واسطے مڑ مولا تینو نسایا ہونا قربان جمالا دیا بندے چین والی زندگی اللہ سونے نے اسے نو حیاتن طیبہ اللہ فرما ہے جڑا مرد تے عورت نیک عمل کرے گا مرد ہوے تے پاوے عورت ہو جس برادری کا ہو جس قوم کا ہو جس قبیلے کا ہو جس تھان ہوا فرما جب امل سونے کرتا کر دیا گے پاک زندگی انہوں دیا گے پاک زندگی ایسی انہ دی زندگی ویگ کے دنیا ہسرت اپنے ہاتھ وڈے گی آخر گے ہائے ہوئے صدقے جانا زندگی پہ بابے یہو جی ہیات اور دنیا سونا دل کا چینار چڑا ہے دے میدان بھی اللہ ان دل کا چین کرتے چڈے گا اس طرح کا ہے قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہونگے جڑے نبی تے نہیں, نہیں گے. مگر نبی وہ ویخ کے نا تے رشک کیڑے بندے ہو گے فرمایا اللہ دے ولی ہو گے نو امت کے چھٹاؤ دا فکر ہونا امتان دے پجے پھرن کے وسطے بجے پھرنگ گے امبیا جڑے نے ولی آرام بٹھے ہو جو ملک قیامت جنائد بغدادی بگدادی فرما قیامت دا دہاڑا اللہ دے پرہیزگار بندیاں دا شادی دا دہاڑا ہے لوگوں نفسو نفسی پی ہونی پنج ہزار سال دا ایک دہاڑ ہے رب دیک بند انج جی لگنا جیسے دی نماز پڑھی پنجا ہزار سال میدان سارے کھلوتے ہو گے تھان ایک وقت سارے مولانے کائنات باقیاں واسطے انج گزارے گا نو پنجا ہزار سال لگنے تھانے کھلوتے اللہ کے ولییا انج لگنا جی اصر نماز پڑی چاچی لگا تو پار پہنچے ہوں تینوں آخر چے دسنا کہ کرامت جہیا سننا کرامت فلاں ولی اج مرد زندہ کر دیتے بکھے نوا دتا ننگے پوا دفر جا ہزار میلوں کا سفر چٹ در ولی نے کرا دار کرامت جہن اے ایمان تے ایمانخوا پرہیزگاری جڑی ساری محنت ہوتی ہے نا یہ او دا نتیجہ نے منزل تے مقصود نہیں میری گل سمجھ یہ نتیجہ نے اللہ کا ہی نام ہے بعد کر ہے لیکن اصل منزل جڑی ہے مولا نو راہ کرنا ہی اسے واسطے حضرت بہ جدید رضی اللہ تعالی آپ پوچھا گیا دسو سرکار کیا اڑنا کمال ہے فرمایا نہیں اڑنا کوئی کمال نہیں اسے مکھی بھی اڈتی ہے ہزور مشرق تو مغرب تی کر چھاٹے چہن جانا ہے کمال ہے فرمایا بھی کوئی کمال نہیں ابلیس کو اللہ, اللہ نے بڑی تھوک تھوڑی طاقت مکن ہزور کمال فرمایا ایڈیا ایڈیاں ٹھڈیاں ہونے کے اتنے پجیا پھر ہوں مچھیا بچ ریا فرمایا کوئی کمال نہیں ہزور کمال کی برمایا کما لے وے دل ہر ویلے مولہ لال ہی رہے دل ہر ویلے مولہ رو مگر بعد اوقات اللہ سونا ایک رامتا ظاہر تے تیرے میرے ورگے جڑے کمزور ایمان والے بندے ہوں ایمان مضبوط کرنا مردے زندہ کرا دیتے اسی پک گیا بھئی بڑی گل ہے بھائی باقی ساڈا دین سچا ہے بھئی ویکھے نا ولی بھی اللہ بھائی سچا ولی ہے کہ سڈے ایمان پکا دے متارا تے آسانی پیدا کرنا کرنے کیونکہ جب ایمان پک جائے بندے کا تو شرح چلنا سوکھا ہو جاتا ہے جن ایمان کمزور ہوے شراہج لگتی ہے کوئی بلا پتہ نہیں ہوں بنے گا لیکن اللہ قرآن فرما ہے نماز جڑی ہے نماز جہی ہے یہ انہاں لوگوں کے پہار لگتا ہے بڑا واٹا کم لگتا ہے جہے جی فاسق نے جڑے جی خاشعین نے اللہ سونے کا دا ڈر دل وچ رکھن والے نے اللہ فرما نماز انہاں ان پہار لگتی نہیں وہ سوکھی لگتی انہ دل دی کی انہاں ہوں روح کو غذا ملتی ذرا سمجھا جی ہوں میں میںکرامت گل سمجھا دیا اللہ نے اٹھ ایسے بدن چھ آزا ایسے رکھے نے اٹھ ازو کہ جنہ رب نے شرح بوجھ پائے نے اے اٹھ ازو بندے نے جیوے جیوے مولا سونے کی شریت کے پاپند ہو اپنے تے غالب کرزوا دلہ سونا مناسبت دے نال کرامتا ظاہر فرما ہے ہوں میں اجمال اٹھ ازب دس دینا ازب جک یہ اللہ سونے نے بوجھ پایا یہ کہل تکڑی نہیں دسارہ نہ پیاؤ کما اپنیا نظران نیویاں رکھو یا اس میں وسار ہے مردان کمو رہے اپنی نظر بچا کے رکھو نظر جہیا رب نے دیتی اکان جہیا بنا اکان سونے نے ایک وکر بوجھ پایا یہاں کے اس اکان چیزوں کے نہ جہدوں نہیں ویخنا اس اکال اس اک کا جو قانون اللہ نے بنایا ان پورا کرنا کوئی بے حیا دشا تک کوئی ٹی وی والنا میں ایک کوئی غیر محرم والنا میں ایک کوئی ایسی اکھ نہ اٹھا کے وے کی جڑی ویکھ دیاں پھر خراب ہو جاویں دل خراب کر بیٹھے دل برباد کر بیٹھے اس اکھ نو ایسا بچا کے رکھتا وہ جو رکھنا نرا اکھ دو تے اللہ سونے نے بوجھ پایا دو جی شے کن اللہ نے نہ تے بوجھ پایا انہ نل اس گلس اڑ او گل سونیے جڑی گل رب سونے نو جائز لگتی ہے رب سونے نو پسند پرسند دین دی گل پیا سننا ہے رب دا قرآن پیا سننا ہے جائز دنیا دی گل جائز دنیا دی گل سننا سن لائز کوئی کم اس نا نال نہ نا سن کوئی آواز یہو جی نہ سن جس نال مولا سونا ناراض ہو جاوے اے اللہ نے کان کن بوجھ پایا ہے لسان زبان تری تریجا ہوئی اللہ نے اس زبان دے اُتے بوجھ پایا ہے ہمیشہ حق بولی تے بولی اس کوئی یہ بول نہیں بولنا مندہ بے شرمی دا بول نہیں بولنا بے حیائی دا بول نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا گال مندہ نہیں بولنا اس زبان نی اپنے قبضے قبرے کر توجہ رکھ اگے اللہ نے ہاتھ بنا دے وکرا بوجھ پایا ہے یہاں ہاتھوں دے اُتے اللہ سونے نے غیر دا حق نہ بڑی غیر نو آ غیر عورت نو نہ پڑی کسے غیر عورت کسی دی عزت نو نہ کسے غیر دا مال نہ چھڑی یہ بچا کے رکھ توجہ رکھنا وا یہ اللہ سونے نے وکرے بوجھ پائے نہیں پیٹ اس دے اللہ نے ایسا تکلیف شریعت دی پائی بوجھ ایسا شریعت دا پایا دایا اسدر کوئی ناجائز لکمانا جاوے یہ دی وکری شریعت اللہ نے بنائی ہاتھوں دی وکری ہے کن دی وکری اکھان دی وکری زبان دی وکری توجہ رکھنا سارا ناک دی وکری نکلی اس سگنی جس نے سنگن دل خراب نہ ہو مولا ہواض نہ ہو مثلا غیر عورت خوشبو لا کے جاتے بھائی حضور فرما نے عورت عورت جدو خوشبو لا کے باہر نکلے جن چر واپس نہیں آتی لانت پہنتی فرمایا مستفا کریم نے مرد واسطے ایسی خوشبو چنگی جا رنگ نہ ہو مگر بھے ہو عورت فرمایا او oh, خوشبو چنگی جا رنگ ہوے مگر ہوا نہ حدیث سبحان سبحان توجہ رکھنا ایک شرمگاہ اللہ نے بنائی شرمگاہ گاہ جیڑی شرم گاہ اللہ, نے شرم گاہ شرم گاہ نو اللہ سونے نے وکھرے کہ اے نو بچا کے رکھ کسی دست نہ لٹے یہ وکھرے آکام پائے خدا نے پیروں تے وکھرے آکام پائے کہ پیروں چل کے یہو جی تھان تے نہ جائی جہی تھان تینوں وبال پا دے پیر چل کے کسے نجائز کام واسطے نہ جوی نہ نا پیروں سفر کرنا اپنا جائز دنیا دا کم کر پیران سفر کرنا ہے مدینے وال جا پیرا نال سفر کرنا ہے تے گنج بخش وال جا وا نال سفر کرنا ہے تے جا رشتے دار ملن واسطے محض اس نیت نال کہ نشتے دار ملیا انہاں انہوں پوچھا بیلیو بے لیوں تش ہے لوڑتے نہیں بیمار ہون سے انہوں کی بیمار پرسی کیتی جاوے تاکہ رشتے دار کا دا حق پورا ہو جاوے اس ارادے دے پیرا نال نال ٹر کے جا کسی آلے میں دین کو مسئلہ دین دا پوچھنے دی خاطر اللہ سونے نے جناب جنا پیروں کے پابندیاں لا دیتی رکھنا ذرا ایک آخری دا اللہ نے بنایا دل جا سارا دا بادشاہ مولا ہے کائنات نے پابندیاں رکھ دیتی بندیاں اس دل صاف رکھنا ہی یہنا نہ آگز نہ آسد نہ آئے منافقت نہ آئے گناہ دی محبت نہ آئے اس دلف رکھ محبت مولا دی پا محبت کملی والے وسا کر دے قربان جاوا تبجو ن رکھ سننا اللہ دلی جزب میں گن گن سنا تم یہ اپنی مرضی چلا اللہ دلی یہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلا ہے جب رب کی مرضی کے متابک چلا ہے, مولا ہے کہنا تو مولا کا اس ولیم کرتا ہے ہوں ہو وہ اکھ نکری کرامت د करामत कन वामत देता है वो जुबान वक्र करामत देता है वो दिल नखरिया करामत देता है कुरबान जावा पैरों वक्र करामत देता है ازب جہے رب سونے نے پھر بنا ہوں یہ وکری بکری کرمتا فرما ہے مسلم اک نو شان مل جی کہ تیری میری اکھ کن پچھوں نہ ویکھے گی اللہ کے ولی اک ستے زمین ستیا سامان ویخ رہی ہاں مرید والے چلیا نہیں کروں ارادہ کی بیٹھا فکیر اللہ کا پہلو ہی پیا دستا کہ درویش پیا ہوگا مودی اکھ جیڑی ہے وہ کسی ہسپتال بڑھتی ہے ان کو کمپیوٹر نوا موتیا پوایا ہوں اک ہو جن مجھے لگیا اکھ کی تاسیر ہو سڑے دل والا جاوے نگاہ کر کے دل چشمہ رحمت بنا چڑتا ہے اس دی آخر اثر ہوتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد منہ سے جاتی ہے تک دہڑی منہ مارنا اکان پایا ایجکل <سؤال> بنیا بنیا ایڈیا بے مار نے اینکا کے لنگ جاتی ہے سدکے جاو جنہیں شریعت مستفا کی اینک چڑھائی جن سونے محبوب دی شریت والی ہے اپنے اکھان دے چڑھائی ہو خدا وادہ شرک دی, دی چڑائی ہو شان مل جاتی ہے گل سمجھ آ جے جی ان کن کو بچایا اللہ سونے نے آخیا لے پھر اصا تیرے کن کو ہوں ایسی شان ایسے رنگ چ رنگایا کہ بیٹھا اتنے ہوا آخے گا آل آل علیکہ مدینے والا جواب دے گا کن سا تو مڑا نہ جا ایڈے ایڈے آلے ایڈے چوٹی لا چڑھتے ہیں بائے باؤ اور سنی نہیں ہوں ماڑا جا ہل جائے نہ کچھ سیلگاں پیچھا ہو جائے تو بےچارا بولا نہ بولا ہی رہ جل سمجھی سنی بھی ایک دیا دو میں بڑا ہے اس بچارے نکال دوس آلے جن نو نبی پاکہ پوایا میں قسم خدا بھی کر کے آنا کتاب میرے پئی ہے ایک امام مارا جائے ہل جائے نا کچھ سیل لگا پیچھا ہو جائے تو بچارا بولا نہ بولا رہ جائے ایک دیاں دو میں بڑا ہے اس بچارے ایک دیاں دو سنی نے یہ ہے اس آلے جن کار نبی پاکہ پوایا میں قسم خدا بھی کر کے آنا کتاب میرے کو پی ایک امام آپ فرما دے میں جدولہ نبی و نماز چاہنا وا نا جنا چملی جواب سنتا نہیں اگا تردی اگیں تن منو یار د بڑایا تن من یار دش بڑایا دل وچ خاصی محلہ سو کی تا میرا ہو یوب تسل او سب کچھ ملو ओ पिया सुन लें जो बोले मां शिवल्ला ओ पर दर्द मंदा ए लमी पशानी दर्द मंदा ہم پشالی تے بے دردا سر کھلا فضر نے بوجھ جی شریت کا پایا مگر سا نفس بڑا بےمان شرم مرغ و شر مرگ ویخ شر مرگ ہاں چڑیا گھر گئے ہوسیت جانا سانو کدو نسیب ہوں چڑیا گھر تے دن تو ٹکٹ جانا ہوں جی مسیطا پاوے ابھی مفت آئیے خیر کوئی نی جنس جنس وال محل ہوں جنس انہ جنس دا مجنس با جنس پرواز کبوتر با کبوتر بال بابال حضرت داتا گنج بخش جیسے جنس مسجد سی انہوں چین ترار آؤں سی اسی اصل ڈنگر سانو ڈنگر ویگ کے ہی سکون آ باؤ نا اللہ دیا بندیا سڈے وار کے ڈنگر نو جو نال سننا سوتر مروک جان والے اللہ نے وہ لٹ وگو بنایا اونٹ وگوں پر لگے نے. بزرگ فرما جرخو آخوار چوک وزن چک تو وہ پار کلار چڑ میں تے پرندہ کدی پرندے بھی وزن چکتے انو چنگا فر پٹ پیر کرتا ہے تو ہوں وکھا چڑھتا آتا میں اونٹ آ کدی اونٹ بھی اٹھتے ہیں بزرگ فرمانے چلیا یہ تیرا میرا بےمان جا نفس ہی نہ نفس اللہ پاؤ اگا ہے پر وکھا کے مولا ویک میں آیا میرے کو دنیا دار بند ادھر رہیے کہ رہیے مگر رب سونے نے بوجھ پایا تو جا رب دا بوجھ نہیں چکا رب پھر میری خدائی دا بوجھ چکنا واگ دنیا چردا رہو اللہ فرما جے فراہ میرا بوجھ نہیں چکنا ہے چک دنیا ساری دوجے دا دار زمانے ویچ جے تو میرا بوجھ چک گا تیرے سارے بوجھ میں چک لوا گا لہ مسم لال شریق کی کنگال میاں کنگان ہے میاں شخص رحمت اللہ میاں رحمت اللہ علی, میاں رحمت اللہ علی میاں اے ہزار بندے ڈیری خان میاں صاحب کدی سوچیا ہی نہیں سوچ پی وہ چتی جب نچایا بولیا انائی دا جو بال چکیا تو سائی ان چک لائے سو کے گل تو بھار چکن بھی ہے ساری اللہ چکنا پھر ساری دنیا کا پارو ساری خدائی جی دیا جی سارے زمانے نو پیچھے لائی فرد گا مگر مڑ بھی زلیل تے خوار کر کر ماراگا ہزار پریشانیاں ہو گویاں کھا کے نیندر کرے گا کیسی عجیب گل نیندر گولیاں کھا کے نیندر کر نیدر کرتے گولیاں کھانے دریاسان سو نہ جائیے مت ستیاں اکھ لگ جاوے تو ویڑا لنگ جاوے ستیاں مسیت تب جاگ دانے دیا بندے کا اور فرمان اس دل سے بھی رب نے وزن پائے نہیں اس دل کے بوجھے دنیا دا پیار یہ نہ پاوی کیوں آخ مولا دا میں دل تیرا اپنے واسطے بنایا دل دل اپنے واسطے رب نے بنایا توجہ فرمان ایک گل کر کے اگے چلنا اس دل دی گل ایک قاری صاحب نے سنیا حدیث پا کے چاہدہ زمانہ آئے گا قرآ سیزے تیرن سیدھا کیا جدرت حزیفا دی عدیش ہے بہت شوا بولی مان دی فرمایا لا یترکونا الفا واہن نالف چاہ پوری جناب جناب سنگ پار مگر فرمایا ہونگے دنیا کے تالب قرآن کا اجر جہا نہ وہ رب سونے کی باہر گاہ امید نہیں رکھ گے دنیا تھی منگنگے آخر گے جاوے تے چاہیے جان جی امید نہیں رکھ گے ہوں توجہ رکھ ایجا قاری صاحب ایک چلا گیا اللہ دے ولی دا ذکر سنیا اسے گیا صبح دی نماز جا کے پچھے پڑی سنیا قرآن پڑھتا ہے سہ قرآن پڑیا رب دلی نے سدا جا قرآن پڑیا مخارج دیا بریکیا ویل نہیں گیا انہیں نماز توڑ دیتی کاری کر لگاوا یہ پڑھان ہی صحیح نہیں آ چلا گیا نماز وکری پڑ کے رات نابے کے ڈیری تر سو گیا رات ستیا سویرے گسل دی ہاجت ہو گئی اٹھیا نہر سی نال وگ دی نر تے گیا یا چپڑ سی جا کے کپڑے لا کے سردیا موسم سرگی وی گسل کرستے وڑ گیا بابے ہو رہا نمال پڑھائی صبح کی توجہ رکھنے والا صبح کی نمال پڑھا کے بابے ہوری گہ ویخیا کہ کاری صاحب ہوئی اندر کھڑے نے شیر کپڑے تیٹھا کمبی پیڑا حال بونکے دہاڑے بنے کی باہر نکلتے کھڑے نے بابے ہوئی گئے نا تے شیر نڈ داتھ لا کے نا فرمایا بیلی یا درویشہ کے پرونے کا خیال رکھیے تنگ نہیں کری دا جا, تو جا شیر نے پوچھ لائی تے سے جانا رہا ہے کپڑے پائے باہر نکلیا لگا حضور معافی دو فرمایا بےلی زبان تسان کیتی سیدھی ایسا دل سیدا کیتا ہے نو <سؤال> <آئے> <سؤال> قسم اس وحدہ لا شریک دی جس دے قبضے قدرت فقیر کی جان لفظ قرآن دے سا ہوم لیکن اس دل یہ سافتا ہو جمکایا ہوب سن رکھے کہ مینو تو مڑ مسیت رہنا نہیں پیا چاہا لگتا مزا پی ان کا دل جب صاف ہوئی لفظ قرآن دے بھی ہوتے سمجھ لےڑا پار ہو گیا <تصف> اے ایک ایک اے اٹھ عضو نو جڑے شمار کیتے ہیں ہر عضو دیا تا فرما برداری تو بعد وکھریاں وکھریاں کرامت میں انہوں نے شمار کرا تو میرا دو گھنٹے کا وقت موضوع ہے گاٹ تو گاٹ بھی ہو انج جڑا اصل مسلے دی روح سی نا رو جان وہ آ گئی جی نہیں چہرا ہو گیا جن بھی اللہ نے سارے آزاد بنایا ہڈ بوت بنایا جڑا را رب نے یہ رب نے نہیں آخیا کہ یہ جدھر مردی تو جناب چھٹے کھوتے وانگ چلائی جا نہ اس نک نکیل پا کے رکھ بے نکیلا نہ رہیے نہیں تو بڑے تو ایک غلامی قید خدا تے خدا کے حبیب دی قبول کر لے بس اس قید نو اپنے تے عائد کرو اسے پابندی سارا کمال پیا جائے مسلمان دی فلاح مسلمان دی کامیابی نہ ہوا چودن, نہ زمین ہلال چمین دارنے زمین دا پانی تیل تلاش کرنا حد حد ایک پرندہ ایڈی لم چہ کے زمین دے ہٹوں ویخ لینا کہ پانی کنٹرچے <تصفح> نہ زمانے دیا ساریا بولیاں سیکھنا بندے کا چلا لو ککنس نس ایک پرندہ ککنس ککنس نس نہ ہے جن زمانے دے پرندے نے سارا کی بولی وہ کلا ہے اللہ سونے دے کے سدے جائیے ککنس پرندہ اپنے منہ تھا سارے زمانے دے پرندیاں کی بولی وہ ہے تے بیلیا ساری دس پہاڑ مار لیا؟ بیت اللہ شریف موڈے چک لیا جنگے بدر فتح کر لی اے پرندہ بھی ای بولیاں کردہ تے میں کسی آکھو گے مل چیسی بندے دا مسلمان کا دا کمان سبحان اللہ زمانے دی. ہر ترقی مسلمان سوال ہے مسلمان دا کمالے. صرف اور صرف خدا دی مستفا کریم سرکار آ جائے مسلمان دنیا دا بے مثال انسان ہے مسلمان ترقی یافتہ نہیں ملی حضرت فاروق عالم اللہ تعالیٰ لو جانور واگ مثال دے ہوں سن نال ڈنگر کوئی تمیز نہیں سی کوئی عزت نہیں سی فرمایا سانوں جے عزت ملی ہے صرف اس قرآن دی برکت نال ملی ہے جہاں مستفا کریم تے نازل ہو جائے <الصحت> اللہ نے اتارے حرام ہور دی دی ہوسو عزت تلاش کرے سنو جی مل سکتی ہے مگر عزت نہیں مل سکتی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نو دے نے اے نے مصطفیٰ دے پہلے لوگ جس چیز نال ترقی تے کمال حاصل کیتا ہے فلاح پائیے کامیابی پائیے فرمایا آمن والے جن بھی آنگ گے انہیں کامیابی پانی ہے تے صرف اسی طریقے نال پانی کافر دی کافر دی ترقی ہے بے चौसवी तुरा कियामत जा बड़े कपड़िया हो सोफिया लेटिया हो एक ऐस कान लित्र लगा होना लित्र जिनू आते फून دے بارے آنے بھائی ٹوٹیاں ہر پاسے شیشے کے محل ہور میری ترقی میں موٹی ساتھی جی گل پیا کرنا وا کہ پیچھا ترتا جا اگلہ نہ جا اگلا جائیں گے ہو گئے تردا ٹردا مستو جاقی حضرت حضرت فاروق آزما رل جا اے تیری ترقی ہے میرے اسلام اسلام عزت شان رب نے دیکھی ہے اسلام دے وچ لے کے اسلام دے واسطے داستے بےستتی ہو جاوے وہ بھی دنیا تجت بن جاندی کی بن جاندی بولو تو صحیح نہ مسلم میں مثال دینا ہارون رشید بادشاہ سن ہارون رشید انہاں دے پتر نو کسی نے بچے نے گال دے دی گال مندر سا بولیا ہارون رشید کو ابو جی تھی ہو گا کھڈے گالا کھڑیا نے انہیں کٹے کر لیا وزیر سارے مشیر سارے ہارون رشید رحمت اللہ نے پوچھا اس بچے کی سزا ہونی چاہیے جن میرے پو گا کڈیاں نے سٹ دسے آخیا چمڑا ہی لا درد سارے بہت مشورہ دتا ہارون رشید آکھیا پترا یہ جو مشورے یہاں دتے نے یہ میرے نبی شرح نے سارے خلاف میرا مشورہ کی ہے پتر پہلا مشورہ تھے اللہ احسان نو پسند کر ہے تین نہیں کر. <تصفح> کرنا معاف گال کھ لفظ اگاں نہ بولی نہیں تو ہوں اے مجرم بڑا کلائی قیامت تیرا پیو مجرم بڑ کر رب کی بار گاہج کھلوتا بھی <تصفح> میں مجرم بننا کلایا نہیں وہ کرنا نہیں بار گاہ بظاہر بےتی بادشاہ پتر نو گال من گال منہ سنیا مشورہ پیا دینا معاف کر کام بظاہر دا سی لیکن ایسی عزت بن گئی ہے ممبر رسول سے ہارو رشید کا کمال پیا بیا ہوں معلوم ہویا خدا دی قسم اسلام میرے بزرگ شہ مکرم دامت برکا تو مالیا زمان مجدے دوران چٹ جہلا میں آپ کو بیٹھا سا مینو فرما سن پا کہ میاں اے دنیا واسطے جگڑا فرمایا میرا ستر سال دا تجربہ دنیا واسطے جگڑا جے جیتو تا بھی ہریا جی ہرو تھی دین والا جھگڑا فرمایا ہریا بھی جیتیا ہریا بھی موٹی جی مثال ہے یزید دی جنگ دنیا واسطے سی حسین دی جنگ دین واسطے سی موٹی جی مثال ہے وہ جیتیا بھی ہریا امام ہریا بھی اس واسطے دنیا واسطے دنیا دی دنیا داروں کوئی گڑ پہن لگی نہ پیسے دے کے بھی جان سڑا پو نا پچھا ہٹ جا پویں تین اسلے آخر یہ چوہا بزدل ادا پیو بھی ایسی ویکان مگر اسلے دانے میلے یہ برداشت کر لو تو سمجھ لا بڑا وا دل جی تسلے خفگی کھا بیٹھا بے وقوف ہو گیا مینو دنیا کی آخ گی میرا تو نق پیا ل نک لوا کے باہر ملاقات ساری دہڑی کجل خوری عزت وکری روڑیاں جانا وکری تباہ ہوئی خدار رسول وکرے ناراض ہوئے وہ چاہیے امی زلت ویخ لالوں بندہ اسے مومن مسلمان دیا دو چار گاہ برداشت کر جاوے جائے بزرگ فرما نہیں ایسا درخت ایسا درخت جہدا پل کھانے تے مزے لائن میٹھا کیسی عجیب گل کھاؤ تے کوڑا مزہ لو میٹھا فرمایا سبر درخت درخت سبر درخت یہ پھل کھا سبر کھا اس لیے بڑی کڑ لگے گی بڑا اور لگے گا کام تو جدو پہچا جائے گا یہاں میٹھا کہ اوہی دشمن تیرے پیروں میں ہوگا حضرت سہید نہ تا سمجھا کر کہ جدو گڑھ بندہ کوئی بولتا ہوں دا جی توپ رہے گا تو ہوں تو جناب تیرے و جواب دے والا کوئی نہیں حضرت صدیق اکبر اکبر اللہ تعالی سرکار دے نال ایک بندہ گالی گالی ہو گیا گالو گالی ہو گیا حضرت صدیق اکبر چپ کرتی اکھے اخیرا بول پہ ادھر نبی پاک آ گئے فرمایا صدیق جنہ چہر نہیں بول رہا سا فرشتہ جواب دے رہا سی جدو بول پیا فرشتہ چلا گیا رب آخیا ہونا پہ بول واسطے یہ ساریاں کرامتاں تے میں بیان نہیں کر سکتا روح مسلے دی سمجھا دیتی ہے دعا کرو جنہ ولیاں دا ذکر خیر یہاں ولیاں دے صدقے رب سونا سان معاف کر میں سونا امام مام آزم ابو حنیفہ سرکار دا قول مبارک پڑھ رہا آپ فرما نے بے لیو کہہ سکتے کہ اللہ سانو جنت دے جنت فرمایا اللہ دی رضا کا فرمایا اسی اے منگ اے منگ سکنے یا مولا سانو معافی کر دے سان فرمایا رضا سے اچا مقام ہے رضا اچا مقام اللہ ہو تہدور دن نصیب, نصیب ہوتا ہے نصیب اللہ معاف کر دے, دے جاؤ جاؤ نہیں جاندہ توانو جاؤ بڑی وقت گل خدا کی قسم ہولی اللہ دا جن اللہ معاف کر دے وہ سمجھ اللہ کا ولی بن گیا ہے کہ ساڈے معافی رب کو منگ بے لیا ایسی ہاں محفل جا جتھے تمہیں اللہ دے اگے دلیر ہون دی بجائے اللہ دے اگے ڈرنا پو ڈرنا سیکھنا آوے رب اگے دلیری نہیں چلتی ہاں رب اگے ٹائکا نہیں کسی کا چلتا رب اگے روپ نہیں چلتا کسی کا اتے ہمیشہ نیازی نیاز ہی چاہیے ناتاں نعت جنہ دلیر تے اپنے آپ جنتی سمجھی بیٹھا ہو وہ ناتا بھی سننی حرام نہیں وہ تقریر بھی سننی حرام ہے وہ کرنی بھی حرام ہے نہ تکریر سنیا کر جند محبت مستفا پیدا خوف خدا پیدا ہوئی گل سمجھے کہ نہیں کیوں ایس جہان ڈردا رہے تو اگلے جہان ڈر مک جاوے یہ چنگا ہے یہ ایس جہان بے ڈر ہو جاوے تے اگلے جہان ڈر مارے مری جائے اس جہان کا ڈر دل ہے اگلے جہان نہیں ڈر ہو جائے گا تے جڑا اس جہان نہیں ڈر جائے گی مول بھی ایگے رو ہی نا مراد بندہ ہونتا ہے جڑا قیامت نو پھر ساری خدائی دا ڈر اس دل چ پیا ہونا ہے اس وعلے ڈر کا دا کوئی فائدہ نہیں اللہ سونے پھر واپس تھوڑا کل میں اللہ دا ولی گل سمجھنا گناگار کافر ولی جو بھی جاوے نا وہ واپس تمنا دے ہیں واپس آن دی مگر رب آؤ نہیں ولی اللہ دا اس واسطے آنا واپس کل دے یا مولا جی محنت کر آیا ہال تھوڑی ہے جو اور کر ہوتا تو تیرا ہوب حاصل ہو جائے فاسق فاجر کافر آخدا یا مولا واپس کر دے او تے غفلت گیا, ہون گیا نا تیرے بغیر تاہ لو مولا میں ایویں بھولیا رہا تے پر انہیں ولی نو بھی آخنا انہیں فاسق فاجر میرے ورگے بدکار نو بھی تے کافر نی کہ میرے وعدے ہٹ ہٹتے مڑتے نہیں بس میں فیصلہ کر دیتا سی جڑا اس جہاں آ جائے گا پشان نہیں جائے گا اپنی زندگی پوری کر کے جڑا آردے جڑے زندہ کر لیں زندہ ہو جاندے جاتی زندگی ہل ری ہوں جی ایک بی بی میں حجی حدیث پاک پڑھ رہا سام ادھر ساحب سا بھی فرما نے بی بیڈڑی مائی سی اسی دے گھر گیا دے پتر بیمار سی پوچھنے دی خاطر جدو گھر گئے جٹ تو بعد پتر فوت ہو گیا اساں کپڑا اتنے پا دیتا. نکلے بی بی مائی نسا بی بی اللہ دی مردی پتر تیرا جوان فوت ہو گیا بیانڈے بی چوک کے آدھی سی بئی رکھ دیتے ہاتھ اٹھائے جنا ہاتھ نے گائر کا حق نہیں سی ویخیا جنا ہاتھ نے گائر دا پنڈا نہیں سی ویکھیا ہاتھ اٹھایا آخر مولا ل میں اسلام قبول کی کیا تاکہ میرے دکھ تو گا اسلام قبول دکھاوے گا مولا کریم کریم نہ سلور درما نے بڑھڑی مائی باہر ہاتھ اٹھائے اسی واپس گئے ہاں اوہی بچہ نوجوان فوت ہوا سے اٹھ کے کھانا کھا بلیا. اکل ہاتھ مارو اکل اکل اللہ سونے نے اکل سڈی محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا اے بندہ اے آزاد خود ایک زندہ کرامات زندہ کرامت بن کرامت بن چلیا کرامتا سنن دوتے سے ساری زندگی دتی دیتی پوری کرامت بن کے سے گا آپ کرامت بن جا اے اللہ آباد شریف مولا نے خرچہ عورت کیتا مرد ترد کیا خرچہ کی کنو دینا ہے بولو تے صحیح نہ تمہوں سانو اس واسطے بھار پیا لگتا ہے بھی ایسا لیند نہیں جے چولا ایسا آنے نہیں ساری تو پور ہی نہیں پہنتی جنا چر یہ کما کے نہ لیا جدو کما کے پھر اپنی عزت ویچ دی مرد نخشی ہے مرد رکھی رکھیے استقلال اور استقامت انسان مرد دے اندر رکھی ہے رب نے اور اسے حکمت تحت اللہ نے مرد دے خرچہ فرد کیا عورت نہیں در بدر نہا ان گھر چ بٹھا یہ سی والے گھر دیر مرشد کامل ہزور امام سید پیر امام شاہ صاحب رضی اللہ تعالی ہو خلیفہ مجاز آلہ گولوی رحمت اللہ علیہ پیر سید میری علی شاہ خلیفے لودل شریف بہاول پر سبح سبحان لو جناب ساڈے پیر صاحب کی روک دی گل نا ہوں تمہوں کی پتا بھائی اندر کوئی شہ ہوتی ہے تو بول رہی ہے نا تھوڑی بولتی بزرگان دے مزاق نہیں اڑائی دے بدبخت قوم دا کام بزرگاں دے سنا ہاں پیر صاحب رحمت اللہ علیہ دے سید نے آپ سرکار دے چھ مہینہ کی بچی دے کپڑے مردوں کے کپڑے رل کے باہر آ گئے فرمایا پترا نو میری اسی سال دی عبادت ہو گئی اسی سال دی با. سات دن پورے رو سنا میرے حضرت صاحب فرمان دے نے فرمایا پیر صاحب رحمت اللہ علیہ سات دن رو اس گل پچھوں کہ میری بچی چھیا مہین آنے تھی کپڑے باہر کیوں آ گئے میرے بزرگ فرما نے جھلیا کپڑے لے ہے کپڑے لے ہے कपड़िया वास बक्सा चलिया तले लड़ा है बक्से न मोडे च रख के आना है पेटियां तेरिया पं पां फुट आलियालिया जिन्हे पाने ने सामने ना कोई बक्सा ना कोई ताला کپڑے ابھی کھڑا ہے کپڑے والی کا خیال ہی کوئی نہیں دعا کرو اللہ میں یار بیمار کل کل ایشا نماز تو بعد مفتی رمضان صاحب والی رمضان صاحب والی مسجد ہے رہ بلاک ٹاؤن شپ موچی موڑ ایشا کی نماز تو بعد اوتھے جلسہ ہونے جی چاہیا تو اوتھے ذکر کرے گا تو جنوب توفیق ملے اتے حاضر ہو جائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمی تا کفارا اتے آج کے اس روحانی کی کی خان محمد شفتی کریں آپ موبائل فون نمبر تین سو چوہتر پچا نو سو بائی مفتی محمد فضل احمد شفتی صاحب کو تمام موضوع حاصل کریں کتنا گندی چیز ہے سکول ہر دکھ کے ساتھ بندہ جی سکتا ہے لیکن دین کے دکھ کے ساتھ نہیں جی سکتا سمجھ آ رہی کہ نہیں سامنے سامنے کو خیال تو نہیں رکھے میں دہشت گرد بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور الطاف ایک منٹ آسر زرداری نے کتنے گنجے نے کتنے بندے مروائے ہوں گے سچی بتانا یعنی گنتی سے بھی باہر ہے اور وہ صدر ہے وہ وزیر ہے اور ہم الطاف حسین کو جانتے ہیں وہ بہنچوت ادھر اس نے جلسہ کیا لمرہ میں اور جو میو برادری جو اس کے ساتھ دھار دھار شامل ہو رہی ہے تو ایمان سے بتانا وہ قاتل ہے یا نہیں ہے انسانوں کا لاکھوں کا ہے تو وہ برطانیہ میں ہے جہاں سے آپ کی تعلیم آتی ہے آپ کی تعلیم بھی وہاں سے آتی ہے آپ کی تعلیم کو بنا وہاں ملتی ہے اور دنیا کے بچ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 مال بھی لوٹنا جان بھی ملینا اور عزت بھی لوٹ لینا یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے یہ تمہارے یہ تمہارے فوج بھی کرتے ہیں تمہارے پولیس بھی کرتے ہیں سب کچھ مال بھی لوٹتے ہیں جان بھی مارتے ہیں عزت بھی لوٹتے ہیں ہیں لوٹتے مال سے پتا وہ امن پسند ہم دہشت گرد ایک جگہ پہ جی لڑکی نے ٹیلیفون کیا کہ ایک چودھری ہے ادھر پشاوری انہوں نے پندرہ سولہ سال اور قید کر کے رکھا کرتے جناح بجار چھوڑو اس بات کو یہ بتاؤ آپ کی فوج اور آپ کی پولیس اور آپ کے جج وغیرہ بھرتی ہونے سے پہلے ننگے ہوتے یا نہیں ہوتے جس کو میڈیکل کہتے پہ اپلائی کر چلا ہوں ابھی تک اپلائی ہوئی ہے نا بھی وہی ہے نا وہی ہے نا وہ اگلا مرلہ ہے شلوار اتارنے کا وہ آگے ابھی اپلائی ہے نا بیٹر آپ کو جب وہ ٹریننگ سینٹر بھیجیں گے تو ادھر کہیں گے کہ شلوار اتارو میرے سال کے لڑکے آئے تھے جی پریشن جب کسی سے کان کان کان کے اندر بات کرنا کہ سچی بتانا تو میں ننگا دیا تھا کہ نہیں کیا مطلب خدا کا بدہ یہ سب ننگے ہوتے ہیں یہ سب گانڈ دکھاتے ہیں پھر لگتے ہیں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 اگلے دن فوجی آیا ہمارا دوست ہمارے خلاف بولتے ہو ہم تمہارے ماں پھر ہیں اس نے کہا جی آپ یہ بتاؤ جب آپ برتے ہوتے ہیں تو ننگے ہوتے ہیں جو اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر وہ کسی کی نہیں کہہ سکتا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 کو پتا ہے جو اپنی ٹوٹ دکھا دے گا جا کانتکوں جا کے پیچھے یہ بہرا دین ایمان عزت ہر چیز داؤ پر لگا جو بھی ہم کہیں گے یہ کہے گا کہے گا وہ کتے کا بچہ ادھر وہ <laughs> <laughs> لانتی کا بچہ وہ بے. تمہارے باپ کو گالی دیتا ہے کتا تو کہتا ہے یس तो ऐसे होता है या नहीं सच्ची बता तो आप यार क्या हैं ऐसी नौकरी करना सर क्या आपके वो बाप को गाली दे और तुमको यह सब चरफ बगर ठीक है शर। یہی حال ہوتا ہے جب افسر بلاتا ہے پانچ سات گل نکلتا ہے تو جناب اس کی ٹانگ سر کرتے ہیں دیدی پینڈ نہیں کرتی افسوس ہے قسم خدا کی اگر اتنا تم خدا سے کرتے تو ولی اللہ بن بنتا میاں گنگ والے کی طرح اللہ کا ولی بن جاتا ہے یہ بادشاہ بھی تمہارے موت آ جاتے وہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نہیں جانا سبق تو یہ ہے بیٹے پڑھنے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 نے کہا نے کہا جی ہم آپ کو اپنی فوج سیکورٹی دیتے انہوں نے کہا نہیں ہمیں اعتماد نہیں ہے ہمارے کتے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری حفاظت کریں گے کیا شرچت ہے ہمارے ہماری تمہارے صدر تمہارے تمام فوج اور حکومت کی امریکہ کے کتے برابر بھی قدر نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہماری کیا ہوگی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 اور بیٹے میں اللہ خدمت بتائیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو راہ راست پر چلنے اور مرنے کی اور روز قیامت اٹھنے کی طور سے قطاب ب وسیلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و خاج چشت و خاجگاہ نے قادریا چلو بھائی کیا وقت ہو گیا بھائی ہوں آپ کبھی کبھی نہ بیٹھے ادھر آ جائے کر اسی طرح میں تھوڑا سا وقت آپ کو دے دیا کروں گا بس پھر ان شاء آپ جہاں پر بھی بیٹھیں گے نا دنیا آپ کے سامنے سر اسے کو ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے میں سر اٹھاؤں اور بات کروں مزہ um, تو یہ ہے um. سارے جہان کے آگے سر یوں ڈال کر بیٹھ رہے ہیں نا یہ تو کوئی کچھ um. تو یہ ہے کہ جہاں بات کرو آگے سر جا دیں گے um, <laughs> اگلا دن میں فیصلہ بعد گیا آدھی پونے دنیا پھرا ہوا بندہ تھا یعنی کتنا ڈگری اس نے آئی کوئی مولوی اس کے ساتھ نہیں چلتا تھا